بس اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح نربا شاہ صحب و شاہ باقی تمام برادران سامع برادرام خران سب کو شموسن واپسی اسلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو چوراسی ابلک ایک سو چھبیس ہے ہمارا سلسلہ دس او رات فتح میں سے اس کا ہے اول ملک ملکنجہ بارس میں لال اللہ نمبر سینتالیس سے فورٹی سیون ہاں جی اس کے توضیح چل رہی ہیں لال نمبر سینتالیس کے دو حصے تھے پہلا ایسا لا الہ الا اللہ صاحب الحدانی یتل فردانی عطل قدیمی عطل سے عطل اعبیہ کی توثیق ہو گئی تھی اب آگے دوسرے حصے کے توضیح میں میں ایک درس کے درس میں آپ لوگوں کو دیا تھا کہ لے صلی اللہ ولا ندن ولا الولا ولا شریک اس میں لے صلی اللہ ولا الولا ندن اس موضوع پر جو ہے کل آپ کو ان دو مشکل لغات کی تھوڑی توضیح آپ لوگوں کو کل بتایا تھا مختلف لغات کے حوالے سے لیکن میں سے ایک قرآنی لغت ہے جس میں قرآن الفاظ کی جو ہے توضیح ہے کتاب محردات راغب جو کہ محتیم مستند شمار کیا جاتا ہے اس میں اس لفظ ضد اور نت کے ایک جامع تحقیق تھی تو اس میں تھوڑا سا کل بتایا تھا لیکن وہ اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تو آج کے درجۂ دس نمبر چار سو چوراسی ابلک ایک سو میں اسی لیے صلی اللہ جدن جد والن کی دوبارہ مزید کتاب مفداد راغب کی روشنی میں تھوڑا توجیح دے کے پھر آگے بڑھیں گے تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ زدان کا لبس ہیں زدان جو ان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے دو چیز آپس میں زد اس وقت کہا جاتا ہے جو ایک جنس کے تحت ہوں ایک جنس کے تحت ہوں مگر ان میں سے ہر ایک اپنے خصوصی اوصاف کے باعث دوسری سے مخالف ہو جیسے انسان اور جو بیڑ بکریاں دونوں حیوان کی جنس کے نیچے ہیں لیکن انسان کے اپنی خاص خوشیات ہیں بیر بکرے اپنے خاص خوشیات ہیں اس وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ داوی سے اپنے خصوصیات کی وجہ سے کے مخالف ہیں اور ان میں سے انتہائی اور ان میں انتہائی بہت پائے جاتے ہیں انسان اور بے بغرے دوری پائی جاتی ہے جیسے سفید اور سیاہی ہیں رنگ کے زمین میں آتا ہے رنگ کے جنس کے نیچے آ لیکن بالکل دو الگ چیز سے ایک دوسرے کے جیتے خیر اور شر ہیں صفات صفحات کی زمین میں آتی ہیں افعال کے انسان کے افعال کی زمین میں آتا ہے خیر اور شر تو اور جو اور جو متغیر دو چیز متغیر ہیں لیکن دو جو متغیر چیزیں ایک جنس کے تحت نہ ہوں ہاں ایک جنس کے تحت ایک وسیع مفہوم کے اندر نہ ہوں تو انہیں زندان نہیں کہا جائے گا جیسے حلاوت و اور حرکت ہاں جی حلاوت حرکت دو الگ چیزیں بالکل ہیں ان دونوں کا جو اچھے اشتراک نہیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے لہٰذا ان دونوں کو زدان نہیں کہیں گے اطلاع میں پھر کہتے ہیں علماء نے کہا ہے ضد جو ہے ضد متقابلات کے کی ایک قسم کا ہے زدان اسی سے ضد سے ہیں متقابلات مندک میں ایک تقابل کے ایک بہت سے ہیں جی اس میں چار قسمیں تو یہ ان میں سے زد ان چار قسموں میں سے ایک کا نام ہے کیونکہ وہ دو چیزیں ہیں جن میں ذاتی اختلاف ہو دو چیزیں میں ذاتی اختلاف ہو اور یہ دونوں بیک وقت ایک جگہ میں آخری نہ ہو سکتے ہوں دو چیزوں میں ذاتی اختلاف ہو اور وہ دونوں میں جو بیک وقت ایک جگہ آخری نہ ہو سکتے ہوں انہیں متقابلین کہتے ہیں اصطلاح میں ہاں یعنی دو چیزیں آپس میں اختلاف ہیں اور بیک وقت یہ دو چیزیں ایک جگہ گٹھن نہ ہو سکتی ان دونوں کو منطقی اصطلاح میں متقابلین کہتے ہیں پھر تقابل کی چار قسم ہیں تقابل چار قسم پر ہے تقابل تضاد یہ وحجت ہے جیسے سفید و سیاہی ہیں یعنی اور تقابل تناخذ ہیں یعنی تقابل تناخذ میں یعنی ایجاب و صلاب اعجا صاحب یعنی یعنی ایجا و سیلب اب یعنی یعنی ایجا و سیلب چیز کا ہونا ہو نہ ہونا یعنی کھڑا ہونا نہ ہونا اے یہ جو ہے دونوں نہیں ہو سکتے یہ تقابل تناخص کہتے ہیں اور تقابل آدم و ملکہ ہے یعنی ایک چیز کی صلاحیت انسان کے اندر ہونا اور وہی صلاحیت کرنا ہونا جیسے بصر و اما بصر جو ہے آنکھ ہونے کو آن دیکھ سانے اما آنکھ دیکھ سن وماں وہ شخص تو آنکھ رکھنا چاہیے تھا ابھی نہیں بیچارے کا نہ ہو گیا تو یہ دن دونوں کو آدم اور ملکہ بصر ملکے کو کہتے ہیں آنکھ کا ہونا ملکہ یعنی اماں بصر کرنا ہونا بینائی کر نہ ہونا اس طرح تقابل ایجاب و شلب جو کہ یہ خبریاں میں ہوتی ہے تقابل اعجا و سلب جو کہ جملے خبریں میں ہوتی ہے ہاں جی اوبر جو او تقابل تنقذ ہے اس کے ایک مثال لیے کھڑا ہونا اور بیٹھا ہوا ہونا اب یہ دونوں ایک ہی وقت میں کھڑا بھی ہو بیٹھا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی تقابل تناخذ کی ایک مثال یہ اور تقابل آدم اعظم ملکہ میں بصر و اماں نابینا ہونا اور بینا ہونا دیکھ سکنا نہیں دیکھ سکنا اور جو ہے اس لیے بصر کو ملکہ کہتے ہیں اور اما نابینا کو نابینا پنی کو ادم ملکہ بولتے ہیں یعنی ایک چیز دو دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن ابھی اللہ نے اس صلاحیت کو اسے چھین لیا تقابل ایجاب و شلب جو کہ جملے خبریں میں ہوتی ہے ہاں زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے تداخص ہے تو اکثر متکلین اور ہر اور ہر لغت ان سب کو تقابل تقابل تضاد کی فہرست میں شامل کرتے ہیں ہیں اور اکثر متکالمین اور ہر لغت جو ہے لغت کی جو کتابیں ہیں ان کو ان سب کو چاروں کو تقابل تضاد کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں زندان ان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ایک محال میں جمع نہ ہو سکتی ہوں اور ذات بار تعلیٰ کے متعلق لا نت اللہ ولا ذد اللہ کہہ کر دونوں کی نفی فکی جاتی ہے اللہ کے نہ ضد ہے نہ نت ہے ہاکیوں کے جو ہیں شریک فل جوہر کو کہتے ہیں کہ چیز کی ذات میں شریک ہونا اور ان دو مخالف چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد کہا جاتا ہے جو ایک جنس کے تحت علاصویل تعاقب پائے جاتا ہے ایک پہلے ایک بعد میں اور چونکہ ذات بار تعالیٰ جوہریت اور جنسیت دونوں سے منظہ ہے یہ ممکن چیزوں کی صفات ہے اس لیے نہ اس کا کوئی ند ہے ہو سکتا اور نہ ضد یہ توضیح محردات راغب میں لکھا ہے تو تھوڑا علمی ہے چونکہ طلب عزیز بھی اس میں ہیں علماء بھی سنتے ہیں اس میں, میں نے یہ چھوڑا علمی بحث ہے اس کو بھی اس میں ذکر کیا ہے اب یہ مجموعی جو عزد اور نیت کی جو علمی مختلف میں نے چار تین چار لغات تھے ہم لوگوں کو لکھا ضد کی تعریف نیت کی تعریف تو ان سے ہم اپنے چھوڑ اس لغوی بحث کی روشنی میں ضد جو ہے صفات میں ضد کا مطلب کیا ہے صفات میں اللہ کا مصل و نظیر نہ ہونے کو بیان کرتا ہے ضد کے بنے اللہ کا کوئی ضد نہیں یعنی صفات میں اللہ کا مثل و نظیر نہ ہونے کو بیان کرتا ہے اور نت ذات میں مصل و نظیر اور, اور کھو نہ ہونے کو بیان کرتا ہے ان دونوں میں یک فکر ہے خدا کا کوئی ضد نہیں یعنی خدا کے صفات خدائے میں خدا کا مثل خدا کی قدرت جیسے قدرت رہنے والا جو کہ قدرت متلقہ ہے خدا کا علم جیسی علم رہنے والا جو علم مدلق کا مالک ہے حیات خدا جیسی حیات رہنے والا ہاں جو حیات ملخ کا مالک ہے اس اس جیسی اور کوئی جو ہے موجود نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے ذات میں اللہ کا نت کہانی اللہ کے ذات میں کوئی نظر کوئی ایسی ذات موجود ہو جو جو شفات جو اللہ جیسی ہو ہاں جو نہ کسی باب سے پیدا ہو ہیں اور نہ سے کوئی پیدا ہوتا ہو اس کے وجود بھی ذات ہو ہاں جی واضح سے ہو ابا رہنے والی ذات اقدس ہو ایسی کوئی شے نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو ہاں جی تو نیچ جو ہے ذات میں مثل اور نظیر اور قو نہ ہونے کا بیان کرتے ہیں. بس نہ اللہ کی صفات کی مانن صفات سے متصر لاجد اللہ علیہ صلید والد کا معنیٰ کیا ہو جائے گا یہ انتہائی عام توحیدی بحث ہے ہاں دقیق کہ اللہ کی ذات اعداس کے مانند کوئی ذات ہے اس کائنات میں کیا کہ اللہ کے مقابل میں بھائی میں بھی کچھ ہوں بول کے ظاہر کریں کہ جس کا جو کہ جی نہ اللہ کے جی ذاتِ جیسے کوئی ذات ہے کہ جس کا کہ جس کا نہ جنس ہے نہ جوہر نہ فصل کیونکہ یہ سب ممکن وجود کے اصاف ہیں جب کہ اللہ واجب الوجود ہے اور وہ جوہر و جنس و فصل کی تقسیم و صفات سے باہر ہیں لہذا اس کا نہ کوئی ذد ہے نہ ند ہے نہ مشل ہے نہ نظیر و کفو لہذا جو ہے ہاں جی اس لیے فرمائے ندن اللہ تعالیٰ کے نظت ہے اور نہ نتھ ہے نت یعنی اللہ کی ذات کا کوئی مقابل و مشل و نظیر نہیں ہے پس اللہ جد اللہ لہٰذ اللہ جدن یعنی اللہ کے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو صفات میں اللہ جیسی ہو اللہ کی صفات جیسے صفات رکھتا ہو ولا ندن اور نہ اللہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کی ذات جیسی ذات رکھتا ہو جس کا جس کا لینا جی ہاں کہ وہ بھی واجو الوجود ہو ممکن الوجود نہ ہو ہاں اس کا بھی جوہر نہ ہو جنس نہ ہو فصل نہ ہو لیکن موجود ہو یہ حقیقت رکھتا ہو ایسا کوئی ذات کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کے مقابل میں ہے لہٰذا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہاں یہ وہ صفات ہیں جو اللہ سے نف کی جاتی کہ اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے کوئی نت نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک بھاشا ہے ہاں جی ولا شب ہاں جی شب جو ہے یہ ولا شف ولا شریک یہ دو لفح سے شب وا شبہ مشابہ تصویر نقل کے معنی میں فعل شب بہش اب کذا جب بولتے ہیں عرب تو مشابہ بنانا ایک چیز کا وہ سب دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا تشبی دینا القام و سجدید میں لکھا اور شبہ شین بہا اس کا مادہ ہے این شف و یہ دو لغت ہے غتاٰ نے بیمان ان دونوں کے یہ ہی مان یقال و اعظہ شف ہو یعنی اے شبی ہو یہ چیز اس کا شف یعنی اس کا شبی اے جیسا یہ جو ہے مختار صحت نامی لغت میں لکھا ہے اور تو شیب و شبہن دو لغتیں ہیں ایک ہیں یعنی مشابہ و مانن کے ایک جیسے مسیل ہونے کے ہیں اور اس طرح شیب و شبہ مصل مانن جمع اس کے اشباہ و مشابہ مشابہ ہیں اشبی مسیل شبیح کے معنی مسیل کے معنی ہے یعنی ایک جیسے جمع اشباحت المنجد لغت میں یہ سارے معنی لکھا ہے شبہ یعنی مشیر ایک جیسے تو یہاں دعا میں لاولا شف لیہ صلاحد الولا ند الولا ان لوگی معنی میں سے یہ دعا میں ان معنی میں سے مشابہت ہاں جی مشابہ مانن ایک جیسے ہونا یہ معنی یہاں پر مناسب ہے کہ اللہ کے لئے جو ہے اس کا نہ کوئی کوئی مشابہ اس سے کوئی مشابہت رہنے والے کوئی ذات ہے نہ اس کے مشابے اور مانن کوئی ذات ہے نہ اس جیسے کوئی ذات ہے کسی نہ صفات میں نہ ذات میں ولہ شریک الشریک پارنر حصہ دار ساجیدار القام وسلجید تو اس لحاظ یعنی اس کائنات کے تحلیم میں کوئی حصہ دار و پارنر نہیں ہے اس کائنات کے تحلیم میں کوئی حصہ دار و پارنر نہیں ہے صرف اللہ ہے جو صرف اسی نے خلق کیا ہے کائنات کی ہر شے کو بے ذات اسی نے خلا اسی کے حق میں کن ف یا کن سے ہلاک ہے یعنی اللہ کا کوئی شریکہ کار نہیں یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ذات خود اپنے عملِ کن ف یا کن سے پیدا فرمایا اور اس کی تحلیق میں کسی بھی محلوق سے کسی بھی قسم کی مدد طلب نہیں کیا نہ ہی وہ ذات پاک کی تعاون و نصرت نہ ہی وہ ذات پاک جو ہیں اے... کسی نہ کہ وہ ذات بات کسی تعاون و نصرت کو محتاج وہ بے نیاز ملاق ذات ہے ہاں جی؟ نہ اس کائنات کی تحلیق پیدائش میں اللہ نے کسی سے مدد لی ہے اور نہ اس کی تحلیق کے بعد اس کی تدبیر میں ہاں جی؟ اور جی اس کے... اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی اسے اس ضرورت ہے بلکہ وہ اکیلا تدبیر فرماتا ہے اور عرض لے کر فرش تک کے نظام کے تدبیر بھی وہ ذات پاک اکیلا فرماتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ تدبیر کائنات میں یہ اس دعا ولا ولا ولا دعا کا لے صلیٰولا ند الولا شف الولا شریک یہ مختصر توجی ہے تو مجموعی تو دعا کا تجمہ ہے لے صلی اللہ ولا الولا ند الولا شف الولا شریک تجمہ یعنی نہ اس کے کوئی مقابل ہے نہ برابر نہ مصل نہ شریک یہ تجمہ لکھا ہے جناب عنصر صابر صاحب نے اور دوسرا ترجمہ جو ہے علامہ بشیر کا ہے وہ فرما اس کی نہ کوئی مخالف طاقت ہے علیہ صلی اللہ عدن ولاَََََ دن نہ كوئى برابر کا شريق ہے نہ کوئی مثال ہے ولا ہن اور نہ اس كا كوئى شريق ہے علامہ بشیر نے یہ ترجمہ لکھا ہے اور شہید خورشید عالم نے یہ تجمہ لکھا ہے اس کے لیے نہ اس کے برابر مخالف ہے لہسرا جدن نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی مشابہت ہے اور نہ کوئی شریک ہے. کار یہ سعید خورشید عالم نے تجمہ لکھا اور بندہ خیر کو جو ترجمہ سمجھ میں وہ یہ ہے نہ اس کے مقابلے میں کوئی قوت ہے نہ اس کے ذات کے مقابلے میں کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مثل و مشابہ اور نہ شریک کار یہ تجمہ بندہ خیر کے ذریعے جو ہے۔ میں نے جو لغوی تحقیقات کی اس کو سامنے رکھ کر میں نے جو یہ تجمہ کیا توجہ یہ ہے دعا کا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی مد مقابل و برابر میں کوئی شریک ہونے کو سختی سے نفک کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہ ذات میں نہ صفات میں اس کا مثل و مشابہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اس کا ذات سرمدی الوجود و آجمل وجود ہے باقی نہیں ازل سے ہی ابد تک رہنے والا ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ بھی ذات موجود ہے وہ خود موجود ہے باقی سب حادث و ممکن وہ فن پذیر ہے اور ایک دن سب نے فناہ ہونا ہے لیکن ذات حق تعالیٰ کے لیے کوئی فناہ نہیں وہ ازل سے ابد تک رہے گا اور اس کائنات کے تحلیق میں بھی ہاں جی ان عظیم قرآمانی سے لے کر ایک چونٹی تک کی تحلیق میں کوئی اللہ کے شریک کار نہیں سبھی اس کاغذات نے اکیلا و تنہائی ہیں تنہا پیدا کیا اکیلا و بے تنہائی بے تنہائی پیدا کیا وہی تدبیر کائنات بھی فرماتا ہے اسے کسی وزیر و مشیر کی ضرورت نہیں ولا شریکہ تو یہ اس مقدس کی عذان گرام میں مختصر فوجی ہے اور آگے انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے آنے والی اشتہشے پر اتفاق ہی کرتے ہیں